الحمد للہ و کفلا تو سلام و خا تمر امبیا محمر صوابا على واصحابه اول صدق والوفا اما بلاہ مینشین سانجی بسم اللہ فلس مما خلق خلق مما إن دافق صدق الله مولانا العظيمين الله وملائكته يسلون على الربي يا جو سلاتی خیادی رسول اللہ السلات وسلام علیک یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیک یا رحمت اللہ علب والاب یا سیدی محمد رسول اللہ حمد درود خاتم الانبیاء لہو تحیہ تو قادر متلک جل جلالو ہو ہم نوالو عزم برہان ہو دیاک بار گاہ دے اندر فریاد ہے حق تعالی تلا مجدہ مجدیم سونا بندہ نہ دے دل دماغ زبانوں نگاہ ذہن دی غلطی خطا تو محفوظ و ماؤن فرماو صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء زلفبری نالین پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے توفیق نصیب فرما دوستو دی اس دی محفل شریف ہے دعا کرنے ملک دالا مرہوم مغفور دی بخشش و مغفرت فرماو دوستو جتنا کو وقت اللہ رمین منظور ہوا آواز اس طرح رکھنے کو سمجھ بھی آئی رونا ہی نہ روندے رہ جائیے دوستوں میں جناب رن سامنے جس عنوان گفتگو کرنی جتنا کو وقت سونے ہویا ہوا طبیعت نے ساتھ غور اور توجہ نال سمات کی تھی ایک رسمی انداز تو مولویانہ فنکاری تو ذرا ہٹ کے <تصالح> جناب دینا دی نصیحت اور عمل دی ترغیب دی نیت تشریف لاؤ عمل دی ترغیب دی نیت د کچھ کلام کرنا چاہنا تو دعا کرو اللہ تعالی میں جو مقصد ہے وہ پورا کرنے دی توفیق نصیب فرماوے دوستو ایک بات ذہن جخ لوگ کتاب ہو خطاب تقریر ان دی بارے پہلے ایک بنیادی جی گل خطاب واز تقریر ایڈا ای افضل اتنا قیمتی طریقہ کار ہے کہ میری توجہ نال جدو میں نتیجے لیا گا ان شاء اللہ جی پوری سنجیدگی نال بیٹھو. اگر طبیعت نہ منی تو پندرہ منٹ ختم کر دیاں گے مگر کوئی ایک گل تمجھ آ جائے نا اس نیت نال بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا سمجھ دیں دن براو اگر تک لڑائی ہے تو سولہ کرا دے اگر جانا ہے تو جناب کہ اتنا آلہ اور اتنا قیمتی طریقہ کار ہے اسی نو اپنا اسی طریقے اپنا دل دماغ دے رول دی دنیا پر دی مجید دیا ہوئی تقریرا ہی سنجریاں حضور پاک نے جیرے اسلام دی آمد تو پالو جانور نسیحتیاں گلا سنیا قرآن دے سانچے دے کردار نو ڈالی وڑ اندازہ کرو فرشتے بھی سر نیواں کر کے آخری سن ربا گل یہی ہے یہ, خاصا غلطی کر بیٹھے سب اس انسان واسطے جگ بنا رہے ہیں جو بلال دل, دل. اگر اس کے حبیب کا جا پلا جا پلا جا پوری تقریر یہ تھی ہو سکتی میں نتیجے وال ٹورنا غور والا فرما جی تقریر اہی واض بیان خلاف دے نماز سے ذریعہ بن انخلا میرے نبی سرور نے فرمایا اِن ابنی اسرا الا لا ہالا کسو اکمدار نے فرمایا اجری قوم بنی اسرائیل سے تعلق پتا ان کا بیڑا گرق کبیادہ بےڑا خرق کلہ خزبناک ہوا دی بد کرداری کی وجہ کی بد عملی دی وجہ اور دیارے دیارے کردار دی وجہ مولا تعالی نے بنا دیا غزب دا مورد بن گئے کہ قرآن مجید دا پہلا سپارا جڑا سڈے سامنے ہے ان کا پورا تقریبا ترائے پا رب نے او قوم بنی اسرائیل دیا برائیاں بیان کرن تلات چھڑے آخر کار ایڈا رب غزبناک ہے سینا پھر قرآن مجید جمع پہ ہوندہ ہے رب نے آدھی توحید دی کال اہم تھوڑی جی کر کے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم الہ آخر ہی ہوگی اللہ حضرت عزیز عزیز عزیز صلی اللہ علیہ وسلم دمارہ جی کر کر کے تھوڑا جیا ماڑے تو ماراجی نے برائیاں بیان کر کر کے لکھا تقریباً سٹ برائیاں رب نے ان بیان کی رب ان کو ختم نہ ہوا اللہ تعالی جناب رن بیداری مراقبہ سما فرما رہے ہیں. سنو. میری گل نو سمجھو اللہ تعالی میری پاسے قومکت جیری بربادی نہ ان کا بھی وڈا سبب کیا ہے ای تقریر مگر جدوں غلط رنگ تیٹ پہ پر قوم بنی اسرائیل حلاق کر دوئی فرمایا کہ تو قصو انہوں نے کرنا لے کس سے انہوں پیائے نے تقریرہ دندر کس سے واقعات جنہوں نے قوم نے رغبت شوق دی نگاہ نہ لگے جنہوں نے پسند کیتا ان قوم دے سامنے اوہی بیان کیتا جو لال حرام ایمان و کفر دے درمیان ونڈ برائی اتنے ان تمبی نہ کیلن والی برائی اس تمبی نہ کی تھی اللہ بنایا جن نتیجہ و انجام کیا نکلیا کہ قوم این جرب نو بھللی این جرب نو بھللی او این جرب نو بھللی رب رو ایڈا غضب آیا رب نے ھرتی اوتے انہاں نو سور خنزیر بنا چھڈیا اور بندر بنا ایک ماں فور فرمان رسول نا رلانا نتیجہ بڑا بہتر ا جائے گا تہاڈی تو توجہ بھی میرے وال امید ہے اگر تو ہوئی زین بنیا تے ہو جائے گی اور اگلی جریبت تھوڑی جی گالہ سمجھانی ہے نا بھی قدر آسان ہو جائے گی جی اگر اللہ تعالی نے تھا ذرا پیار نہ بولو نا نہ سو نیو گل ہے پہلی میں تعلق پہلے آخیا میں فنکاری نہیں کچھ نہ اللہ دا چلو جو دسنا ہے وہ میں موجود روان او دن بیان کرا مگر گل سین جی رکھو جرا فرمان رسول میں ایک ہو سنان لگیا سا ہزور پاک سرکار مجموعی روایت في. حضور پاک سرکار، توجہ، مدنی تاجدار آپ بیٹھے ہوئے آپ نے دجال کا دجال کا امت نو برباد کر دے گا صحابہ کرام نے انتہائی تاجب نہ پوچھا رسول اللہ گل ہے آپ نے فرمایا پوچھو حضور ایک پریشانی ہے حضور نے فرمایا پوچھو لوگ فیتلے پس جان جا تلا واض موٹیاں صاف صاف نمایاں بڑی چمکد ہدایت دے غوشن مینار سنے گا او آ ہے حضور نے جرا جواب, جواب سن لو اس بعد جو تا سوکر ہوا او بیان سنیا جی بویا جی بوے نا بویا جی حضور نے فرمایا تتا ہے دجال جال گا کب حضور دسو فرمایا دجال نے اس وجہ جس تو گل کی گہرائی دا پتہ نہیں چلیا میں جناب انہوں دی توجہ کرانا حضور نے فرمایا دجال اس وقت آئے گا جس ویلے ممبرا خطاب کرنا لے واس کرنا لے لوگاں نو تقریرا سنا لے دجال دے فتنے تو آگاہ نہیں کرن گے دجال دے فتنے تو خبردار نہیں کرن گے اس ویلے دجال انا ہے لوگان دے دماغ وچوں ہی دجال دا نقشہ مٹیا ہونا ہے ختم ہو جانا ہے میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے امت برباد ہلاک برائی میں اللہ عمل کردار غیرت حجام ایمانی قطر خدا خوف اس کے رسول ہارش ہے رول دی ویخ کے یہ طرفے نہ اندھے جذبات کرم نہ ہون اندھے اندر وہ جذبات دی گرمی پیدا ہو کے امت دی خیر خواہی دا جذبہ پیدا نہ ہوئے یہ صرف اپنے پیٹ اپنی جیب دا خیال کر کے لوگا دی رضاں ویکھیں اللہ رسول اللہ جیبہ بھرے مگر رب رسول اللہ اس امت دا ٹوٹیا ہویا تعلق جورن دی کوشش نہ کرے فرما تو ہلاک ہو جی ہو وانگو اللہ کامل ولی دین دے سچے دینسا وانگو ایمان کو فرن کر کے صحیح سمجھا دے بے برائی نامی مکی لوگ برائی نو نیکی نہیں سمجھتے سمجھتے نے برائی نو برائی سمجھ سو ای جی ابتدائی گفتگو ہے تو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی براو اگر جی نہیں سننا تو دکے کو لے کے آیا تو میں سفارش کرنا وگرنا اگر چاندے کے منٹ بیٹھنا سنجیدگی اللہ دا گھر رہے اللہ رسول دی گل ہو رہی ہے وگرنا اک بند ہونے کیڑا پتہ لگتا ہے اے میں گلا کرنا تمہاروں میں دسنا موضوع میں تمہیں کی سنا ہے موضوع میں تعین جی قرآن دی آیت پڑھی نا مطابق تج نہ ایک گل دسنی رب فرما ہے قرآن دے اندر انسان نو کچھ سوچنا چاہیے تصنا چاند آیات دی روشنی گا کہ انسان کچھ سوچنا چاہ انسان کچھ سوچنا چاہیے رب شک وا کرد ہے قرآن دے اندر اپنے بندیاں دا میں سی بس سوچ فکر پہ در نو نی ورا سوچی ہے ٹھیک ہے نا آپ ویک تھوڑی دیر ہے تا برداشت کرو انشاءاللہ شاء کو سونا ہی نتیجہ سامنے آئے گا ذرا اللہ۔ سنو بھائی بات یہ ہے اجر قرآن مجید مجیت چودہ سو سال پالو نازل ہوا ہے یہ گل جی چھو جی گل کر لگیا سنو بڑی تسلی نال چ بیٹھا سنو پتا ہے اس قرآن نے انسانوں نے بڑا اچا بڑا اچھا کی بڑا اچا کیتا ہے بڑی شانہ گل زین چ رکھ لو یہ گل دماغ بٹھا لو بڑا ہی نیچ بند ہے کیڑا جہ قرآن بڑی قدر کتاب سی دے بڑی قیمتی کتاب سی بڑے ادی چنما اصور سن مگر چال پل ہوں لوگ واسطے اور ترقی دے بدل گئے ہونے تے قرآن کارگر نہیںر اور عظمت واسطے یورپ والنا پینا ہے میں تعین گل دو, دو لفظ واضح کر کے سمجھا چاہنا بڑی ہی بند ہے بڑے ہی نیچ بند ہے ایک گل مسلمانوں قدیمی دماغ تو نہ ہٹن دیا جی عمل کرنا نہ کرنا ہے لئے بات ہے مگر قدیمی دماغ تو نہ ہٹن دیا جی ایک قرآن کیا منتقواستی آیا ہے چادہ سا سال پالو ہندہ زمانہ بامے چودہ سال بعد اس دھرتین اندر اگر کوئی حضبت پائے گا کوئی مقام پائے گا کوئی عزت پائے گا قرآن کنڈ کر کے کچھ سجا چڑنا میں اس گل بہتا لمبا نہیں کیا اپا قرآن مجید سے معلوم کریے کہ انسان کچھ سوچنا چاہیتا ہے توجہ ہے، قرآن بولو <تصفح> اللہ اللہ <العالمين> <الكریم> <تصفح> قرآن مجید فرقان حمید انسان خوڑی کا مک تھوڑا جہ پیار بولو نہ سبحان اللہ مغلا تارا جلا مائدول کریب فرما دے انسان کچھ سوچنا چاہے جی قرآن مجید لین مولا آدی تو گل بیان اس طرح جی دے مضمون بیان کر دا ہے ایک مضمون شکوا بھی ہے مولا چالا اپنے بندیاں کا شکوا فرما دا ہے میں میرا بندہ قدر پچھانے نہیں وم قدر اللہ حق کا در بند نے اپنے مولا دی قدر نو نہیں پچھانا اپنے مولا دکھا لیا مولا فرما دے تیرا ظاہر تیرا باطل اثا نیمتا وگا چڈیا چھڑیانے چڑیا ن برمجال ہے دنیا کے نیچے یاد رہ مارے مارے احسان یاد رہے تیروں اپنے مولا احسان یاد نہیں رہتے توجہ ادھر نہیں جاندی تیرا دھیان ادھر نہیں جانا آؤ ہوں رب سونا بندے نال شکوا پہ کر دے یہ سوچنا چاہی دا جی کی سوچنا چاہیے رکھا جائے غور فرمایا جے سجنا منو چاہے نہ من لو گل اپنی تھان تے بالکل سو فیصد ٹھیک اج نہیں منو گے ایک دہار تھے جا لائے جیون کی جانل سار روم دیتا یو جانے جو مردا وہ خبر دے بچھی ویارا ان پانی ات خر چار دان ایک بچھوڑا بھی بھیا را ماں پو بھائی آئے اتر جایا دو qabarda o wah nasib o na jera vich hayat مردا <تصفيق> غلط بڑا بھول سجو جا بولو نہ ادھر ادھر ادھر ہٹا پوری بنا کے ذرا اپنے مولا دی گل سنو مولا فرما دے انسان انہوں سوچنا چاہیے اصا بڑیاں بڑیاں گلا گل سوچ لینا کیراڈ کرنا ہے ہے کب اگلے نو پسانا اگلے تار تار دے دماغ نو, دے دماغ نو دینا ہے اس سارا سوچ لینے ہے پر مولا فرما دا ہے دو گلا بیان کرا گا انسان نو کچھ سوچنا چاہیے کی سوچنا چاہیے فرمایا میم مخلق انسانوں سوچنا چاہتا ہے تو بڑا فخر کرنا ہے رو بڑا سمجھنا تین وجود دجود دے حسن دتا ہے جمال دتا ہے تیرے دے اندر فن ہنر کمال رکھا ہے تا سمجھنا آدھیا پتا ہے کدے غور کر کدے تنہائی توجہ کر دماغ کیڑی شہ ہے انہیں ایتا سن دیا ہے اللہ تعالی فرمان غور کر ری شہ بنیا ہے مولا تو ہی سمجھا دے اگلیاں میں تھان فڑ لگیا وا تر پتا ہے کہ صورت دیا سورت تہر جن سورت السان بھی آخیا جورت انسان جڑا انتی سواں سپاہ این دی آخر نالو جیری پچھلی سورت ان سورت انسان بھی آخری یاد یا نہ ہو پتا یا نہ ہو صورت سی جسم قدبال مستقل تسلسل لال تعلیم دا آگا کرایا جانا سی بال قرآن پڑل ہوتا آگا دس سورت ترایا جی کدے سوچے ہاں کہ سڈے نال کی بنیادی اصلاف کا اثر سا دراصا نو جو سان انہوں نے دیا س कि हे कड़ बैठे आए रोरिया मेरी अखा दे सजना मैं मिसाल देना वा जिवे गुडी उड़ी है गुड्डी गुड्डी उडनी है हवाद कर दी है पर डोर दे सिर थे। اگر ڈور قائم ہو چڑی ہے, ہے اگر ڈور کٹی جی گیری ہے بڑی بے بس ہو کے بڑی لاچار ہو کے بوالیاں خاندیا زمین پی آ ہے دیے روڑیاں ڈگ ہے گندے چاہ ڈگی ہے سجنا یہ در ویخ کدی مسلمانا دیا گیا اڈیا سن ہائے ہائے ہا کدیسمان گڈیا سن دی دیا گیا اڈیا سن کو جگ در حکومت بنیا کیا گیور جو قائم سی یا انگریز نے کٹیے مسلمان اپنے دل دماغ روحانیت اپنے زندگی دے نمونے ہر پاسوں گزر نالوں دور دا تعلق کٹ بیٹھے تے آ ہن عزت دی گڈی زمین تیار دگی روڑیاں گئی بوالیا لوجیام در نہیں روح لے جڑیاں شانا رب بلالیا میں چینو فرما دے گو تو جو ہے سجنوں جو روکھر بولو نا سبحان اللہ اور سجنو سورت انسان جا دروف نا صورت دہر ہے اور پتا ہے اون دے آغاز رب کی گل کرنا ہے رب سنیا جی میں بیان پہ کرنا ہوں اے دنیا گندی دیوار ات لکھیا جملہ ہوئے دیوار دے گندے پن نہیں ویختی جملے کے وزن ویختی ہے آدھی کیا بات ہے سنو گل اپنے دل دماغ چھٹاؤ کلیا بہ کے سوچو مولا تعالیٰ فرماندہ ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے توجہ فخر کرنے والے انسان کرنے والے انسان نو اللہ نو بھول جان والے انسان نو مولا چارا فرماند دے توجہ توجہ مولا چارہ فرماند دے کی فرماند ہے بڑا بڑا فرنا ہے اور میں بڑی شہ آپ کدے کسی کو کنگیا نہیں دنیا نوں لتاڑ کے رکھنے آئے کوئی ہے میرا حسن بڑا ہے کوئی آئی سمجھ دا ہے میرے ہاتھ کمال بڑا انسان آ میرے بندے میری تیرے نال گل دستے صحیح کیا تیر تھے انجدہ ویلا نہیں آیا انج دیلا نہیں آیا اپنے رب کی گل سنو ایجنا ویلا نہیں آیا لمشور ربا کی سا پر می چکر قابل نہیں سائے ہے اللہ تعالی فرمان ہے سے تیسے ربا تے بڑی اپنا شہ سمجھنا وا سمجھنا ہے پر تو رب کی سا گویا کہ جواب ملنا ہے جو اس ذکر دے دل نہیں س اس قابل نہیں دے آج جا دے چہرے دا حسن تین بڑا باندھا سجا موبائل سجا کے رکھنا ہے, ہے تینو خیال بھی پہ جا خیال بھی پہ جانا ہے کہ میں میرے تو دنیا ٹٹ پہ نہیں ہے دیوانی ہو جانی ہے عاشق ہو جانی ہے میری آواز میرا حسن اللہ ہے بولنا ایک انج کا ویلا بھی آیا میرے سارے سارا ایک انج کا ویلا بھی آیا سی سے مولا کی فرمایا ذکر دے قابل نہیں تھے مولا دستے سی اگر اپنے کاننے چگال کرنی کاننے چگال او یا کرنا لیا، تو کی؟ ہے اللہ فرما خلق فرمایا گندہ حسن دے ہاتھ ہاتھ لان نرستے نے یار کیا ہاتھ ملائم نے کیا رب نے چہرہ موڑا بنائے اللہ تعالی فرما دے ابتتاب الغور کر تین کوئی حق لانا بھی گوارا نہیں سکر دا کپڑے نال لگتا سے اوہی خطرا سے دنیا داں دے پیٹ چایا ثم خلقنا اللطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عزاما فكسونا العزام لهما ثم ألشأناه خلق الآخر فتبارك الله أحصل الخالق توجه ہے سجنوں سبحان اللہ جان بولو ہے اے انسان بنان لگا ہے چمکدا چہرہ دنیا نو دیوانہ کر دینا بنن لگیا ہے اللہ فرمان دلیل قطرہ سی ثم خلقنا خلک جمع خون بنایا عزاما فخلق ثم خلقنا نت آ فخلقنا نل آتا اللہ الا ہے اس جمع ہوئے خون نو بوٹی بنایا بوٹی تو بعد ہٹیا دیا گوشت چڑھایا سم ان شا ناہل کلا خل مر کی دیا کی بن گیا, اے کیدہ کی بن گیا اے پر سال ماں فخرچنایا بھی فت بار کلہ خال سونا تح ج قطرے نو ادا سونا بنا چڈیا توجہ ہے سجن و و قرآن سبحان اللہ اے میں چلائی ریاما آیات پہلے پوریا کر اللہ پہلے کر انسانترے بنایا مولا اڈے گندے سا اے سونا بنایا دماغ دتا زبان دی قدرت قدرتھی گلے دی آواز دھی اکھا لکھسار نشیلے دوں اقل چ دماغ دماغ چکل دانائی آئی کیوں مولا اللہ تعالیٰ فرماندہ بس بس نب تعلی فَجَعَ اللہ سْمِیَمْ بَسِیْرَا مولا فرما ہے اصلا ارادہ کی تاسی کہ آزمان ہے جنو گندے قطرے بچوں بنایا دنیا میں جا کے کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے جہاں لاخرکار اڈا تو ہنر چلا کے انسان گندے قطرے بھی چھو بنایا آخر کار کوئی وجہ اللہ فرما بادشاہ بھی ارادہ کی تھی پرخی ہے سہی گندہ قطرا کردہ کی آئے گندہ کترا سی کردا کی انتہا کیا ہے اللہ تعالیٰ اور ابالا نو سمجھ نہ فرماوے فلما دی قوم ماوا نے گانے سن کے لوڑیاں دیا حالت ہی ہونا ہے جی تماشا لگے روایت روایت روایت دے لفظ نہ ہوتے غور کرے آجے منو بھاوے نہ منو سارے حال ای بننا تو بولو سبحان اللہ اے انسان دی بیان کی انتہا کا نہیں ہے اندر روایت لکھی ہوئی ہے روایت لکھی ہوئی ہے روایت کیا ہے ادھر ویک روایت کیا ہے تو بندہ مر جیت کوئی نہ من یہ پیچھا نہیں چڑتی بندہ مر جائے روح جسم چ نکل گئی ہے اون الادر مینو ایک وجود سٹ سال ستر سال تک میں آکار مینو وجود وخا اس وجود کا کیا بنیا ہے دنیا در بڑا سوار سوار چ رکھدہ بھی بڑا بڑا بڑا رکھ دیں ماڑا جا گٹا بھی ریڑے نہیں ری ری سلام درا کریم چہرے داغ نیرے دنیا میرے تو نفرت نہ کرے اج اس جوان دا حال ویخ رہا ہے قبرچ کی بنیا ہے مولا روح نو اجازت دن روح آئی آ کے جدو جسم دا حال دیئے آ جہ گندا پانی نک والا پانی اکا بھی والا پانی بچارا جڑا گٹا نیرے نہیں زیان آن دج پوری قبر بو نال بری ہوئی گھبراؤ نہ ہاں اپنا ہال اہ بننا بج نہ سنی سکتے قابو ہو کے سنو سونے ہو جدو روح ویک دیے گھبراہ ہٹ جی جی من ست دن تو بعد کر دیے ربا مینو دوبارہ پھر میں جسم دا حال وی بنیا ہو بنیا جی دوبارہ آ کے ویک دے منہ والا پانی خون بن گیا ہے اکھا والا پانی خون بن چکی ہے کیڑے نے کیڑا نے مارے مارے سرخ کر دیتے نے مارے مارے سرخ کر دیتے نے کفنوں تھا تو مورے ہو گئے نے روح گھبرا کے مر جاندی ہے سات دینا تو بعد مڑ دوبارہ ارد کر دی ربا آخری وار پہچ دے مل ملتا ہے بھی آخری وار مولا میں ویکنا ہے میرے جسم دا حال کیا بنیا رجنا ہے اس ویل وہ روح دال روح آدے جسم دا حال ویخ چمکدیا گلا کیڑیا نے مکا نے اے لب اے لب دنیا تو جان دی تان د بڑے بڑے حسن والے دنیا بچ آئے انجام بھی کیا ہوتا ہے اجلی مورتا دنیا چند ویٹے نظر پھیرے بڑا اوکھا ہوں نظر فیرن نو جی بڑیاں بڑیاں کنجریاں بڑیا کجری مورتیں اجلی نے دنیا موبائل میں سجا کے رکھ دے بٹن بٹن نپا گا تصویر میرے سامنے آوگ گی میرے ادر ٹھنڈ پہ جیسن اے بڑا پا حسن برباد وشاب بخانا اور سجنا کدو خبر رچ گیا ہے قبر دی اندر روح دا جدو تیجا گیڑا پیا تیجا گیڑا پیاڑ تی تی نے جس وجود کا حال سی نا یار خیر یار جنہ بارے دنیا ونس بننے گانے جوڑ لیندی سی جنہ دیا حسن دیا تریفا کر کے رہی حال بنیا کہ میں انسان کی حقت جاسان آدھا بڑا کچھ سمجھی نا بڑا کچھ سمجھی بیٹھا ہے لے اے حال بننا ہے تیرا میرا اس وقت کی تیاری رکھ یار دربارا گیا دعا ہے نائی در بوا رمی رات ہوسان کی قطع این ہے بس روح نکل جائے بس روح نکل جائے مڑس دیوانے آشق نو آخ ذرا ہوں ایک رات پوری کڈ کے وخاخ نہ تینو کلیا کر دینی آشوقی توں ہوں آشک سے تے بڑا رونددا تے بڑا رولدا سی تے بڑے وین کردا سی تے بڑیاں گلیان دے چکر کردہ سے تے بڑا کتا بن کے پھردا ہوندہ سی رب رسول نو پڑھائی پردا سی تے تن قران دی گل کو چنگی نہیں لگ دی آئی ائی پئی تیرے سامنے ذرا اے ہے تو ادا لذت تے ذوق پورا خر کر رات کو لبجتے تکدار ہے پھر ویکھاں گے عاشق دے حال کی پتہ اے عاشق دے مرکی بندا ہے تنو پتہ ہے تے رونق کی ہے سنوں اللہ تعالی دا ولی سی. دے دربار مرید آیا تکیا نا وہ ادھر جائے ادھر تک در جائے ادھر تک در وہ گلا باز نسی پیوند ادھر گل پیر چلا نظر الا پچھان گیا, گیا. آیا نا. جلاب دے دلاب دا پخانے لگ گئے پخانے لگے نا آ رہی ہے تو جا رہی آ رہی ہے تو جاری یہ چمک کی سی او پخانے دور سے ہے ایسی. جدو پخانہ نکلیا نا رنگ پیلا پی دیا نہیں دی چمک ہوں وہ ہٹ جائیں بندیال بنتے نے آخیا ہل اگلے دن جدو آیا نا اہم جدو لوڈی تلاش آج بھی نظر آوے گی بڑا دل ٹھرگ نظر پی نا منہ پڑا کر لیا فکیر نے پیپے جمع کر دی رہی نا رب فکیر نے کلا سامنے رکھتا میاں جن کا آئے, آئے نہیں منٹ بھی مین ٹلیا جا نہ اللہ یاد ہوندا نہ رسول یاد ہوندا نہ قبر یاد ہوندی ہے نہ ایک ایک 2 منٹ دی لذت ہے کسی دی عزت برباد کیتی تو دنیا دے دن اندر کوئی پلخاشاں تشاوتاں تے زنا تے بدکاریاں تے مورثاں دے نال تعلقات واسطے تھوڑے آیا بیا بو لوکم یوکم ما سروا اللہ ت فرماندا میں تے ویکھنا سی جا کے سونی عمل کون کر رہا ہے ہے کوئی اللہ او سنا کہ میں گل ختم کرا گا اللہ تعالیٰ فرمانا ایک ہو فرما ہے ایسے شہر وال بھی قد غور کی کر. او میں کیا کرا لوا گل مکلاوا گا ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ غور کرنا چاہیے انسان اللہ شکا سڑ توڑ کے سمجھا نا ہو سکتا گل دماغ چہ جائے انسان غور کرنا دا جو دا ہے نا دل غور کرنا جو انسان کھا دنیا کا رات نو لذات اور نیمتا ون پھلا اور فلاقہ دار شہر کھا مگر اطبا فون اکل با وفا کی ہتھوں ابا زمین زمین جدی سکل بری ریشم نرم ہے پر زمین دا سینہ چیر کے بچوں کیے نکل دی کوئی لویا تھے نہیں ہے بھی زمین وہ چیر سکے ایک ایک پرونگلی ہوتے میرے مولا دا حکم کیوں اٹل پہ چلتا ہے کہ جو زمین جو سر چک دینا اللہ فرمہدہ شققن الارد شقا زمینہ پھٹ جا ذرا را دے اصان دے عزرت انسان وازتے خوراک تیار کر فَأَمَّا شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَا بَوْمَ قَتْبَا پھر جس وقت ویچو سٹے لکل دیں اللہ فرمادہ کو انا اللہ فرمادہ کو گنزہ میں مکئی اللہ فرمادہ کو عینہ بو اللہ فرمادہ کو انگولنے سائقہ اندھا اللہ فرمادہ ہے کی جدو کھانے اسا کتے غور کرے جدو فل لگتا نا فل فل لگن تو لگے پل دکن تک کدی غور کرے نا فل سی ذائقہ ترش بے ذائقہ یا کوڑا پکا سارا چک کیا ذائقہ کیا خوشبو ہے اندازہ کر کدی غور کر فل جن انسان جدو کھانا کھانا سامنے تو کے آ گیا آخدا کیا میرے نہیں ادھر سونے ہو بندہ بن سنیا شیئر جانور واگ کھا جائے ان ایک وارا میں بسم اللہ شریف آدھے رب دا نا یاد نا ہوئے تمہارے ظالمہ کھادا ہی کسی کھاتے بھی تھے آئے آئے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے لبنن خالصا سائغل الشاربین آجینا دھو دھو دھو سنال